وَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ إِذَا جَاءَتْهُ لِسَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مَالَمْ تُقِرَّ بِنِقْضَاءِ عِدَّتِهَا وَإِنْ جَاءَتْهُ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَبَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا وَإِنْ جَاءَتْهُ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَكَانَتْ رَجْعَةً آج نصب سے متعلق مسائل پڑھیں گے ہم بھائی کہ کب بچے کا نصب ثابت ہوگا اور کب ثابت نہیں ہوگا یاد رکھیے حمل کی کم سے کم مدت چھ ماہ ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت دو سال ہے بھائی یعنی کم سے کم چھ ماہ میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے بھائی اور زیادہ سے زیادہ دو سال میں دو سال سے زیادہ نہیں بھائی تو حمل کی اکثر مدت دو سال ہے بھائی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی بھائی حدیث میں آتا ہے اور نصب کے سلسلے میں یاد رکھیے شریعت کا قاعدہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے بچے کے لیے نصب ثابت کیا جائے گا اور اسے ولد الزنا یعنی حرامی قرار نہیں دیا جائے گا جہاں تک ہو سکے جس حد تک ممکن ہو اسے ولد الزنا ہونے سے بچایا جائے گا اور اس کے لیے کیا ثابت کیا جائے گا نصب ثابت کیا جائے گا ہاں اگر کوئی صورت ہی نہ رہے تو پھر بمر مجبوری اسے کیا قرار دیں گے ولد الزنا قرار دیں گے بھائی یہاں تک رابطہ سمجھ میں آیا بھائی تو کہتے ہیں وسبو تو نسب و مت القطر رجوئیا مسئلہ یہ ایک عورت ہے اسے اس کے خامند نے طلاق رجعی دے دی اور طلاق دینے کے ٹھیک دو سال یا دو سال سے بھی زائد عرصے کے بعد اس نے بچے کو جنم دیا بھائی تو یاد رکھیے اب اس بچے کو ولد الزنا قرار نہیں دیں گے بلکہ یوں سمجھا جائے گا کہ عورت کی عدت لمبی ہو گئی تھی آپ جانتے ہیں کبھی عورت کی عدت طویل ہو جاتی ہے کافی کافی عرصے تک اسے حیض ہی نہیں آتا طہر کا زمانہ طویل ہو جاتا ہے تو عدت لمبی ہو جاتی ہے بھائی تو یوں سمجھیں گے گویا کہ عورت کی عدت لمبی ہو گئی تھی اور عدت کے اندر خامن نے صحبت کر لی ہوگی بھائی خامن نے کیا کر لیا ہوگا کیونکہ تلاقے رجعی دی ہے بھائی تو اس میں رجوع ہو سکتا ہے بھائی صحبت کے ذریعے بھی تو یوں سمجھیں گے کہ عورت کی عدت لمبی ہو گئی اور اس لمبی عدت کے اندر خامن نے صحبت کر لی ہوگی جس کی وجہ سے یہ بچہ پیدا ہوا بھائی تو اس کا نصب ثابت ہو جائے گا اور چونکہ عدت کے اندر صحبت پائی گئی لہذا اب رجوع بھی ثابت ہو گیا معلوم ہو یہ اب بھی اس شخص کی بیوی ہے وہ کیا کر چکا ہے رجوع کر چکا طلاق سے پہلے تو ہم حمل کو نہیں مان سکتے اس لیے کہ حمل کی اکثر مدت کتنی ہے دو سال ہے بھائی تو اس سے پہلے تو ہم نہیں مان سکتے تو یہی یہاں اب صورت رہ گئی باقی کہ طلاق کے بعد کس کو مانا جائے صحبت کو مانا جائے اور جب طلاق رجعی کے بعد صحبت ہوئی تو رجعت بھی ہو گئی اور بچے کا نصب بھی ثابت ہو گیا بھائی اور اگر یہ ہے رجعیہ نے بچے کو جنم دیا دو سال سے کم عرصے کے اندر خامند اسے کیا دے چکا طلاق رجعی دے چکا ہے اور دو سال سے قبل اس نے ایک بچے کو جنم دیا تو یاد رکھیے اس صورت میں بھی نصب ثابت ہو جائے گا بھائی دو سال سے کم میں بچے کو اس نے جنم دیا ہے اس لیے کہ یہاں دو اہتمال آ گئے مولانا موسم پندرہ ماہ بعد دیا ہے بچے کو جنم سولہ ماہ بعد بیس ماہ بعد طلاق کے طلاق کے بیس ماہ بعد بچے کو جنم دیا ہے تو یہاں دو اہتمال آ گئے. ہو سکتا ہے یہ صحبت طلاق سے پہلے ہوئی ہو اور ہو سکتا ہے یہ صحبت طلاق کے بعد عیدت کے اندر ہوئی ہو اور اس کو نکاح کے اندر بھائی نکاح کے اندر اس کو ثابت کرنا یہ اولا ہے کس سے اسے کب ثابت کیا جائے عزت کے اندر تو عزت کے اندر صحبت کو ثابت کرنا اولا ہے یا نکاح کے اندر ہی وہی طلاق سے پہلے ہی نکاح کے اندر وہی تو لہٰذا اسی پر محمول کر لیں گے یوں سمجھیں گے کہ طلاق سے پہلے کیا ہوئی تھی صحبت اور اس سے عورت حاملہ ہوئی ہے کیونکہ یہاں حمل دو سال سے کم کم میں اس کی پیدائش ہوئی ہے اور دو سال تو اکثر مدت ہے تو یہ درست ہوا مانا سورج سمجھ میں آ گئی بھائی تو دو سال سے کم میں بچے کو جنم دیا ہے تو یوں سمجھیں گے کہ یہ جو حمل ٹھہرا تھا یہ طلاق سے پہلے ٹھہرا تھا اور طلاق کے وقت بھی گویا کی عورت حاملہ تھی اور حاملہ کو جب طلاق دی جائے تو اس کی عدت کیا ہوا کرتی ہے وزیر خام تو لہذا جب اس بچے کو جنم دے گی تو بچے کا نصب ثابت ہو گیا اور ساتھ ہی عورت اپنے خامن سے جدا ہو گئی اور بائنہ ہو گئی کیونکہ عزت کیا ہو چکی پوری ہو چکی گزشتہ مسئلے کے اندر تو بھائی عیدت کے اندر صحبت کو ثابت کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں تھا تو وہاں رجعت بھی ماننا ضروری ہوا لیکن یہاں پر عزت کے اندر ہم اور وہ بچے کا نصب تو ثابت ہوا لیکن ساتھ ہی وہ اپنے خامن سے جدا ہو گئی بائنہ ہو گئی بھائی تو کہتے ہیں وہ نسب و رج ثابت ہو جائے گا متعلق رجیہ کے بچے کا نسب ایزا جا لی صنعت یعنی جب وہ اسے لے آئی دو سال میں اور اکثر یا زیادہ میں یعنی دو سال یا دو سے زیادہ کے اندر اس نے اس بچے کو جنم دیا معلوم تو قرہ قزا عدتی ہا ہاں یہ قید ضروری ہے مولانا مگر شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے اس نے عجت کے گزر جانے کا اقرار نہ کیا ہو اگر اس نے پہلے ہی ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ میری عجت گزر گئی عجت پوری ہو چکی ہے اور اس کے بعد جا کر بھائی اس نے دو سال یا دو سے زیادہ کے اندر بچے کو جنم دیا تو آپ بھائی معلوم ہوا یہ حمل کیا ہے بھئی جب اس نے پہلے کہہ دیا کہ میری عیدت پوری ہو چکی ہے تو اب عیدت کے اندر بھی حمل کو ثابت کرنا ممکن نہ رہا بھائی کیونکہ اگر عیدت کے اندر بھی صحبت ہوتی تو عورت حاملہ ہو جاتی حاملہ ہونے کے بعد حیض آتے نہ تین حیض پورے نہیں ہونے تھے اور یہاں یہ کیا کہہ چکی ہے پہلے ہی کہ میری عیدت پوری ہو چکی تین حیض آ چکے ہیں تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ پہلے اس نے اقرار نہ کیا ہو عدت کے گزرنے کا اگر وہ پہلے اقرار کر چکی ہے پھر تو نصب ثابت کرنے کی گنجائش ہی نہیں تو لہذا اب, اب بچے کو ولد الز ہی قرار دینا پڑے گا تو کہتے ہیں جزاء جاءت به لسانتین او افسرا جب وہ بچے کو لے آئے دو سال میں یا دو سے زیادہ میں ماں لم تقرب انقضاء عدتها جب تک کہ وہ اقرار نہ کر لے اپنی عدت کے گزرنے کا و ان جاءت به لاقل من سنتین سب تنسبه منه وبانت من, من زوجها اور اگر وہ لے ائی بچے کو دو سال سے کم میں سب بتا نصب تو اس خامن اس کے خامن سے اس بچے کا نصب ثابت ہو جائے گا بھائی وہ بانت من زو اور وہ اپنے خامن سے جدا ہو جائے گی بائنا ہو جائے گی بھائی انجا منساس بہو وکانت رجاتن اور اگر وہ لے آئے بچے کو دو سال سے زیادہ کے اندر تو اس کا نصب ثابت ہوگا وکانت رجاتن اور یہ کیا ہوگا رجت ہوگی بھائی گویا کہ عیدت کے اندر کامن نے صحبت کی ہے اور اسے یہ بچہ پیدا ہوا اور عیدت میں جب صحبت کی تو رجت ثابت ہو گئی والمبطوطه تو يثبت نسب ناسب ناسبو ولدها اذا جاءته لاقل من سنتين اپ وہ عورت جسے خامن نے طلاق باین دی ہے تو یہ مطلقه باینا اس نے بچے کو جنم دیا دو سال سے کم مدت کے اندر دو سال سے طلاق اور بچے کی پیدائش میں دو سال سے کم کا عرصہ ہے تو کہتے ہیں اس صورت میں بھی نصب ثابت ہو جائے گا بھائی تو کہتے ہیں تو اور متعلق بائنا جو ہے یسبو تو نصب والا اس کے بچے کا نصب ثابت ہو جائے گا اذا من جب وہ اس کو لے آئے دو سال سے کم میں یعنی دو سال سے کم میں اسے جنم دے کیونکہ اکثر مدت کتنی ہے دو سال اور اس سے پہلے پہلے بچے کی پیدائش ہوئی ہے بھائی تو یہاں آسانی سے ثابت کیا جا سکتا ہے معلوم ہوا یہ حمل کب ٹھہرا ہوگا طلاق سے پہلے ہی بھائی دا جا ہی لی تمامی لم اور اگر وہ لے آئے لی تمامی دو سال کے پورے ہونے پر جدائی کے وقت سے یعنی طلاق کے دن سے دو سال پورے ہونے پر تو لم یسبت نصب تو اب بچے کا نصب ثابت نہیں ہوگا بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو تا یہ تو طلاق کو دو سال گزر گئے ہیں تو بچے کو تو اس سے بھی زیادہ گزر گیا معلوم ہوا تو اب دو سال سے زیادہ تو وہ ٹھہر ہی نہیں سکتا حمل پیٹ کے اندر تو اب نصب ثابت نہیں ہوگا مگر یہ کہ خاون اس کا دعوی کر دے خاون کہے یہ میرا بچہ ہے تو پھر نصب ثابت ہو جائے گا دو سال کا وقت گزر چکا ہے طلاق کو اور اب متعلقہ بائنا نے ایک بچے کو جنم دیا تو بچے کا نصب ثابت نہیں ہوگا اس لیے کیونکہ اکثر مدت کتنی ہے دو سال اور اس سے زیادہ وقت گزر چکا ہے ہاں البتہ خامد خود دعویٰ کرے کہ یہ میری اولاد ہے تو پھر نصب ثابت ہو جائے گا کیونکہ وہ خود اپنے اوپر اس کو لازم کر رہا ہے بھائی بھائی خود بھی اپنے اوپر لازم کر رہے تو کوئی وجہ تو ہونی چاہیے یہاں تو دو سال سے زیادہ بچہ پیٹ میں ٹھہر نہیں سکتا اور طلاق کو دو سال ہو چکے ہیں یا زیادہ ہو چکے ہیں کہتے ہیں بھائی وجہ ہے ہم اس کو محمول کر لیں گے وتی بشبہ پر کہ خامند نے طلاق کے بعد اس سے کیا کر لی ہوگی وتی بشبہ صحبت شعبے کی وجہ سے کر لی ہوگی مثلا بھائی سمجھا کہ میری دوسری بیوی لیٹی ہوئی ہے اور خامن نے جا کر اس سے صحبت کر لی پتہ چلا نہیں تو یہ تو وہ ولی تھی جس کو وہ کیا دے چکا ہے طلاق بائن دے چکا ہے تو اس کو وقت بھی پر محمول کر لیں گے عجت کے اندر اندر وہی ہوئی ہے بھئی ایک عورت اس کے خامند کا انتقال ہو گیا اس نے ایک بچے کو جنم دیا اور کب جنم دیا کہ خامند کی وفات اور دو سال کے اندر اندر بچے کی پیدائش ہوئی ہے دو سال کے پورے ہونے سے پہلے پہلے کیا ہوئی ہے بچے کی پیدائش ہوئی ہے سمجھ میں آیا بھائی دو سال بھی پورے نہیں ہوئے بھائی دو سال سے پہلے پہلے کیا ہو گیا بچے کی تو حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت دو سال ہے تو استعمال ہے مولانا کہ یہ حمل کا ٹھہرا ہوگا خامن کی وفات سے پہلے ہی ٹھہرا ہوگا تو کیونکہ دو سال اکثر مدت ہے تو شریعت کا تو قاعدہ ہے کہ کسی بچے کو بھی ولد الزدہ ہونے سے بچایا جائے جہاں تک ممکن ہو اس کے لیے نصب ثابت کیا جائے تو یہاں ممکن ہے لہٰذا ہم اس کے لیے کیا ثابت کر دیں گے نصب ثابت کر دیں گے اور وہ شخص جو اس کا خامن تھا وہ اس کا والد کہلائے گا بھائی تو کہتے ہیں وسبو تو نسبل متوفہ انہا اور ثابت ہو جائے گا نصبہ وہ عورت اس خامند اسے چھوڑ کر انتقال کر گیا ہے اس کے بچے کا نصب ثابت ہو جائے گا وہ عورت جس کا خامند کیا ہو چکا ہے اسے چھوڑ کر انتقال کر چکا ہے اس اورات کے بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا بھائی کا ما بین الوفات و بین سنتین جب کہ وہ کب ہو وفات اور دو سال کے اندر اندر بچے کی پیدائش ہو۔ و اذا اعترفت المعتدة بانقضاء عدتها ثم جاءت بولد لاقل من ستة اشهر ثبت نسبه مسئلہ یہ ایک عورت کو خامن نے طلاق دے دی اور طلاق دینے کے کچھ عرصے کے بعد عورت نے کہا میری عدت گزر چکی ہے میری عدت کیا ہے گزر چکی ہے اور پھر اس اقرار کے بعد یہ جو اس نے اقرار کیا کہ میری عدت گزر چکی ہے اس کے بعد ماہ سے بھی پہلے پہلے اس نے ایک بچے کو جنم دے دیا بچے کو جنم دیا کہتے ہیں اس کا نصب ثابت ہو جائے گا اس بچے کا نصب اس کے خامن سے کیا ہوگا وجہ یہ کہ عورت نے اقرار کیا کہ میری عیدت گزر گئی پوری ہو گئی اور پھر چھ ماہ سے پہلے پہلے اس نے کیا کیا بچے کو حالانکہ بچے کی پیدائش تو کم سے کم کتنے وقت میں ہو سکتی ہے چھ ماہ میں ہو سکتی ہے اور یہ اس سے بھی کم وقت گزرا ہے معلوم ہوا وہ اس کا اقرار باطل تھا جھوٹ بول رہی تھی بات واضح ہو گئی کیونکہ اتنی مدت میں تو بچے کی پیدائش ممکن ہی نہیں ہے بھائی معلوم ہوا جب اقرار کیا تھا اس وقت بھی اس کے پیٹ میں حمل تھا تو اس کا کزب ظاہر ہو گیا تو لہذا اب جو بچہ کی پیدائش ہوئی تو اب اس کے لیے نصب ثابت ہو جائے گا بھائی معلوم اس وقت اس کی عدت پوری نہیں ہوئی تھی اس نے ویسے جھوٹ بولا تھا بھائی وَإن جاءت اچھا بھائی وہتل معتدت اور جب اعتراف کر لیا معتدا نے یعنی وہ عورت جو عدت گزار رہی ہے اس نے اعتراف کر لیا بن خزاں عزتی اپنے عدت کے گزر جانے کا چھے ماہ سے کم کے اندر اور یہ چھ ماہ سے کم کس سے مراد ہیں اس کے اقرار میں اور بچے کی پیدائش میں یعنی چھ ماہ سے کم مدت تھی سب نصب تو اس بچے کا نصب ثابت ہو جائے گا کیونکہ اب اس عورت کا جھوٹا ہونا یقینی ہو گیا پتہ چل گیا بھائی بال یقین پتا لگ گیا وہ جھوٹ بول رہی تھی کر کے وقت لم یسبت نصب اور اگر وہ لے آئی بچے کو چھ ماہ کے وقت میں پھر اس کا نصب ثابت نہیں ہوگا بھائی کیونکہ چھ ماہ میں بچے کی پیدائش ممکن ہے تو اب اس کے اعتراف کو باطل قرار دینے کی کوئی وجہ ہمارے پاس نہیں ہے صورت مسئلہ یہ ایک عورت ہے خامند نے طلاق دے دی, دے دی ہے اور وہ عدت گزار رہی ہے بھائی عدت اس معتدہ نے ایک بچے کو جنم دیا اب خامند بچے کا انکار کرتا ہے یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے کہتا ہے اس عورت نے بچے کو جنم دیا ہی نہیں فرق سمجھ میں آیا ایک ہے بچے کی نقی کرنا اپنی ذات سے کی میرا بچہ نہیں ہے وہ اور چیز ہے یہاں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس عورت نے سرے سے کسی بچے کو جنم ہی <سرح> نہیں دی تو عورت نے عزت کے معتدہ تھی اس نے بچے کو جنم دیا اور خاون اس کی بچے کی ولادت کا انکار کر رہا ہے تو کہتے ہیں اب ضروری ہے مولانا کہ اس بچے کی ولادت کو ثابت کیا جائے گا دو آدمیوں کی گواہی سے یا ایک مرد اور دو عورتیں وہ دو مرد گواہی دے دیں کہ اس عورت نے کیا کیا ہے بچے کو جنم دیا ایک مرد اور دو عورتیں گواہی دے دیں کہ اس عورت نے بچے کو جنم دیا ہے تو اس کی وجہ سے نصب ثابت ہوگا یا دوسری صورت یہ کہ عورت کا حمل خوب ظاہر تھا یعنی علامات حمل ظاہر تھی پتہ لگتا تھا بھائی کہ عورت کیا ہے حاملہ ہے علامتیں موجود تھیں تو اس صورت میں بھی نصب ثابت ہو جائے گا کیونکہ علامتیں جب بتلا رہی ہیں کہ حمل تھا تو نصب ثابت ہو جائے گا یا تیسری صورت یہ ہے کہ خامند نے پہلے اقرار کیا تھا خود اعتراف کیا تھا کہ یہ عورت کیا ہے حاملہ ہے صورت سمجھ میں آئی بھائی تو تین صورتیں ہیں مولانا جن میں نصب ثابت ہوگا ایک عزت گزارنے والی عورت نے ایک بچے کو جنم دیا تو اب اس بچے کا نصب اس کے خامند سے ثابت ہوگا یا تو وہ کیا کرے دو گواہ دو مرد گواہ پیش کرے یا ایک مرد اور دو عورتیں پیش کرے گواہ کے طور پر یا حامل کی علامتیں پہلے سے ہی ظاہر تھیں ان سے ہی پتہ لگتا تھا یہ عورت حاملہ ہے تو لازمی بات ہے اسی نے بچے کو جنم دیا ہے یا خامل نے پہلے اعتراف کر لیا تھا کہ یہ عورت کیا ہے حاملہ ہے تو پہلے جب یہ اعتراف کر لیا تھا تو خود ہی کویا اپنے لیے نصب کا اقرار کر لیا अब इसने बच्चे को जन्म दिया तो अब वो इनकार नहीं कर सकता भाई सूरज समझ में आ गई भाई تو اب اس نے یہ جو بچے کی ولادت کی کا انکار کر رہا ہے کہ اس عورت نے بچے کو جنم نہیں دیا یہ رد ہو جائے گا معلوم ہو اسی عورت نے بچے کو جنم دیا کیونکہ اس نے یا تو گواہ پیش کر دیے یا پہلے سے حمل کے علامتیں ظاہر تھیں یا خامن نے پہلے کیا کیا تھا حمل کا اقرار کیا تھا تو اب یہ معلوم ہو اس عورت نے بچے کو جنم دیا ہے اور یہ اسی خامن کا بچہ شمار ہوگا بھائی و ادا ولادن اور جب جنم دیا معتد عدت گزارنے والی عورت نے کسی بچے کو لم یس بت نسب اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا نیچے بین لکھا ہے آپ کی کتابوں میں اَن جُحِدَتْ اگر اس کی ولادت کا کیا کیا گیا ہو انکار حامن کیا کر رہا ہے اس عورت نے بچے کو جنم نہیں دیا تو خامن ولادت کا انکار کر رہا ہے یہ وہ صورت مسئلہ ہے تو بچے کا نصب ثابت نہیں ہوگا امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک اللہ اینش ادبی ولادت ہار مگر یہ کہ گواہی دے دیں اس کی عورت کی ولادت کی اس نے بچے کو جنم دیا ہے اس سے ولادت ہوئی ہے بچے کی اس کی ولادت کی گواہی دے دیں رجلان دو مرد اور رجلوں و امرا یہ ایک مرد اور دو عورتیں الا ان يكون هناك حبل ظاهر مگر یہ کہ وہاں پر جو حمل ہو وہ ظاہر ہو الا ين يكون حبل ظاهر اب اعتراف من قبل مینقی بلی زو مگر یہ کہ وہاں پر خوب ظاہر حمل ہو یعنی اس کی علامتیں ظاہر ہو ابھی اعتراف من قبل بلی یا کیا ہو خامند کی طرف سے اعتراف ہو یعنی خامند نے اس کے حمل کا پہلے اعتراف کیا ہو تو کہتے ہیں فیس مِنْ غَيْرِ غیر تو اس صورت میں نصب بغیر شہادت کی کیا ہو جائے گا ثابت ہو جائے گا بھائی بغیر شہادت کی کیونکہ حمل ظاہر تھا اس کی علامتیں ظاہر تھیں یا خامن پہلے اعتراف کر چکا تھا آ اور اب اس کو رد کرنا چاہتا ہے تو رد نہیں ہوگا تو نصب بغیر شہادت کی ثابت ہو جائے گا بھائی لیکن اگر حمل ظاہر نہیں تھا یا خامن نے پہلے اقرار نہیں کیا تھا تو اب کیا کرنا پڑے گا شہادت پیش کرے دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں وَقَالَ أَبُوْ يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَّ اللَّهُ يَسْبُطُ فِي الْجَمِعِ بِشَهَادَتِ مْرَأَتٍ وَاحِدًا اور صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ ثابت ہو جائے گا ان سب صورتوں کے اندر بِشَهَادَتِ مْرَأَتٍ وَاحِدًا ایک ہی عورت کی گواہی سے جب بھی متدہ بچے کو جنم دے اور خامند انکار کرے تو ایک ہی عورت یعنی وہ جو دایا ہوتی ہے اس کی گواہی کے ذریعے کیا ہو جائے گا نصب ثابت ہو جائے گا صاحبین فرماتے ہیں بھائی کہ فراش قائم ہے کیونکہ عورت عدت گزار رہی ہے بھائی ابھی فراش پوری طرح ختم بھائی دیکھو فراش کس کو کہتے تھے کہ کسی عورت کا کسی شخص کے بچوں کو جنم دینے کے لیے متعین ہونا کہ یہ اسی شخص کے بچوں کو جنم دے سکتی ہے جیسے کسی سے نکاح کر لیا سمجھ میں آیا تو منقوہ کیا ہوتی ہے اس شخص کا فراش ہوتی ہے بھائی تو یہاں پر بھائی یہاں پر بھی فراش صاحبین فرماتے ہیں فراش قائم ہے کیونکہ فراش کس کو کہتے تھے عورت کا کسی شخص کے بچوں کو جنم دینے کے لیے متعین ہونا تو یہاں بھی جب عدت گزار رہی ہے کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی جب عدت گزار رہی ہے تو کسی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی تو گویا فراش ابھی بھی ہے سمجھ میں آیا بھائی فراش ابھی بھی قائم ہے تو فراش کی وجہ سے نصب ثابت ہو جایا کرتا ہے اب صرف اس بات کا ثبوت چاہیے کہ اس عورت نے بچے کو جنم دیا ہے یا جنم نہیں دیا اور اس کے لیے ایک عورت یعنی دایا کی گواہی ہی کافی ہے تو نصب تو فراش کی وجہ سے ثابت ہو جائے گا اور یہ ولادت کس کی وجہ سے ثابت ہو جائے گی ایک دایا کی سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی فراش ابھی بھی قائم ہے کیونکہ یہ عورت ابھی کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی اسی شخص کی عدت گزار رہی ہے بھائی جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھائی ٹھیک ہے فراش جب تک ہو اسے نصب ثابت ہو جایا کرتا ہے لیکن یہاں فراش اس وقت قائم ہی نہیں ہے وجہ یہ کہ عورت نے ایک بچے کو جنم دیا ہے اور وہ خود کہہ رہی ہے کہ میں کیا کر چکی ہوں بچے کو جنم دے چکی ہوں اور جب بچے کو جنم دیا تو اس کی عجت گزر گئی یا نہیں گزر گئی عت گزر گئی تو اب فراش یہ قائم نہ رہا جب فراش قائم ہی نہیں ہے تو نصب تو ایسے ابنی ہوگا فراش قائم ہوتا تو نصب کیا ہو جاتا لیکن اس نے تو خود کیا کہا میری میں نے بچے کو جنم دیا ہے اور بچے کو جنم دیتے ہی اس کی عزت کیا ہو گئی ختم ہوئی پوری ہوئی تو وہ عزت گزر گئی اب اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا گزری ہوئی چیز کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا الہذا سب کو ثابت کرنا پڑے گا اور اس کے لیے ضروری ہے کہ دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں دلیل سمجھ میں آئی بھائی بے ایک آدمی نے ایک عورت سے نکاح کیا اور اس عورت نے نکاح کے بعد ابھی چھ ماہ پورے نہیں گزرے تھے کہ اس سے پہلے ہی ایک بچے کو جنم دیا کیا چھ ماہ سے پہلے ہی بچے کو جنم دے دیا اور چھ ماہ تو اقل مدت حمل ہے اس سے کم تو حمل کی مدت ہو ہی اس سے قبل تو بچے کی پیدائش ہو ہی نہیں سکتی لہذا اب اس بچے کا نصب اس شخص سے ثابت نہیں ہوگا بلکہ اسے ولد الزنا قرار دیں گے کیونکہ کوئی صورت ہی نہیں بھائی یہ مانا و عزا تضا جمرہ جب نکاح کر لے کوئی شخص کسی عورت سے فجا ادبی والدین پسولیائی بچے کو لیا خلطی عشق پسولیائی ایک بچے کو لیا قل چھ ماہ سے بھی کام منذ یومین تضا جب سے کہ اس نے اس دن سے کہ جب اس نے اس عورت سے نکاح کیا تھا اس دن سے چھ ماہ سے بھی کم مدت گزری تھی کہ وہ ایک بچے کو لے آئی لم یسب نسب تو اس بچے کا نصب ثابت نہیں ہوگا وہ ان جا سی اشہور ان فسائد یسبو یس تو نسب اوسا کا تھا اور اگر وہ بچے کو لے آئی چھ ماہ میں بھائی چھ ماہ کے بعد بچے کی پیدائش ہوئی ہے فسا یا اس سے زیادہ میں یس بتو نسب تو بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا اس لیے کہ مولانا کا وجہ یہ کہ فراش قائم ہے مولانا نکاح ہو چکا ہے اور فراش کی وجہ سے کیا ہوتا ہے نسب ثابت ہوتا ہے اور مدت بھی کتنی گزری ہے چھ ماہ یا چھ ماہ سے زیادہ گزری ہے تو اس مدت کے اندر حمل کی پیدائش بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے تو یس بو تو نسبے کا نصب ثابت ہو جائے گا اینی زوجو اگر خامند اس کا اعتراف کر لے اوسا کا خاموش رہے سمجھ میں آیا بھائی ہاں آن انکار کرتا ہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے پھر لعان کیا جائے گا کیا کیا جائے گا لعان اور اگر ولادت کا انکار کرتا ہے کہ اس عورت نے بچے کو جنم ہی نہیں دیا کیا کہتا ہے خامن بچے کو جنم ہی نہیں دیا تو بھائی فراش تو قائم ہے نصب تو ثابت ہو جائے گا اب صرف ولادت کا ثبوت باقی ہے اور اس کے لیے ایک دایا کی گواہی کافی ہے جو اس بچے کی پیدائش کے وقت موجود تھی بھائی یہ مانا وہ جہد ال ولادت بھی شہادت مراعتی واحدہ اور اگر اس نے ولادت کا انکار کیا تو ثابت ہو جائے گا ایک عورت کی گواہی سے وہ ایک عورت کی گواہی سے ولادت ثابت ہو جائے گی ایک ایسی عورت بالولادتی جو ولادت کی گواہی دے تو ثابت ہو جائے گی ایک ایسی عورت کی گواہی سے جو ولادت کی گواہی دے وہ اکثر و مدت صنطانی و اقلۃ اور حمل کی اکثر مدت یعنی زیادہ سے زیادہ مدت دو سال ہے اقلح اور حمل کی کم سے کم مدترین چھ ماہ ہے وہ فلا عدت علیہ جب طلاق دے دے کوئی ذمی کسی ذمیہ کو فلا عدت علیہ تو ان پر کوئی عزت نہیں ہے بھائی سمجھ میں آیا ان پر عزت نہیں ہے یہ اس وقت ہے جبکہ ان کے دین میں ہو اسی طرح بھائی تو ان کے معاملات ان کے دین کے مطابق ہوں گے اور ان کے دین میں عزت نہیں ہے تو ان پر عزت بھی نہیں ہوگی نکاح یہاں سے مسئلہ بتلا رہے ہیں کہ ایک عورت نے زنا کیا اور زنا کی وجہ سے حاملہ ہوئی تو کیا اب یہ حاملہ جو ہے جو زنا سے حاملہ ہوئی ہے کیا اس حالت حمل میں نکاح کر سکتی ہے کسی سے کہ نہیں کہتے ہیں ہاں بھائی نکاح کر سکتی ہے لیکن جب تک وزر حمل نہ ہو جائے خامن کو اس کے ساتھ صحبت خامن اس کے ساتھ صحبت نہ کرے وہ ان تضوجل خامل اور اگر نکاح کیا اس عورت نے جو کہ حاملہ ہے زنا سے جازن نکاح تو نکاح جائز ہے ولا یا اور وہ خامن اس کے ساتھ صحبت نہ کرے حتى تزعحم یہاں تک کہ وہ اپنے حمل کو جنم دے دے سمجھ میں صورت سورت کتاب نفقات جمع ہے نفقات کی بھائی کھانے پینے کا خرچہ جو خامن اپنی بیوی کو بچوں کو پر لگاتا ہے خرچ کرتا ہے یہ نفقا کہلاتا ہے بھائی کہتے ہیں ان نفقت واجبت السو علی الاژ مسلمتن کانت او کافرتن کے نفقا واجب ہے لسو بیوی کے لیے علی زو اس کے خامن پر خامن پر کیا واجب ہے نفقه یعنی بیوی کے کھانے پینے وغیرہ کا خرچہ خرچہ واجب ہے مسلمتن کا انت او کافرتن چاہے وہ اس کی بیوی مسلمان ہو چاہے کافرہ ہو یعنی یہودی یا عیسائی ہو ای ذات سلمت نفسہ فی جب وہ سپرد کر دے اپنے نفس کو اس کے گھر اپنے نفس کو اس کے گھر میں بھائی عورت کیا کرے اپنے نفس کو کس پورد کر دے اس کے گھر میں فالئی تو یہاں پر تسلیم نفس ضروری تھا تسلیم نفس آ گیا تو اب عورت کا نفقا کس پر واجب ہوا خامن پر تو کہتے ہیں فالئی ہی نفقت و کس وتھا و سکنا تو اس خامن پر واجب ہے نفقت اس عورت کا نفقا یعنی کھانے پینے کا خرچہ وہ قسمت اور اس کی اس کا لباس بھائی پہننے کا پہننے کے لیے وہ سک اور اس کی رہائش بھائی تو یہ خامن کے ذمے ہے کھانا پینا پہننا پہننے کے لیے کپڑے وسک نہا اور رہنے کے لیے گھر بھائی اس کی رہائش خامن کے ذمے ہے اعتبار کیا جائے گا اس کا بحالی ما جا ان دونوں کے حال کے ساتھ بھائی موسرن کان زو جو اوسرا خوشحال ہو اس کا خامن اوسرن یا تنگ ہو بھائی یعنی مالدار ہو یا تنگ ہو بھائی عورت کو کھانے پینے کے لیے پہننے کے لیے رہنے کے لیے چیزوں کی ضرورت بھائی گھر کی ضرورت ہے کپڑوں کی ضرورت ہے کھانے پینے کے لیے چیزوں کی ضرورت ہے اب یہ خاون کے ذمہ ضروری ہیں اب یہ کس قسم کی دے گا اعلیٰ دے گا متوسط دے گا یا ادنا درجے کی کس کی حالت کا اعتبار کریں خاون کی حالت کا اعتبار کریں یا عورت کی حالت کا اعتبار کریں بھائی ہو سکتا ہے خاوند مالدار گھرانے کا ہو یا ہو سکتا ہے خاوند تنگ دست ہو بی بیوی میں بھی دونوں احتمال ہے مالدار گھرانے کی ہو یا ہو سکتا ہے غریب گھرانے کی ہو بھائی تو کس کی حالت کا اعتبار کریں کہتے ہیں بھائی دونوں کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا صرف خاون کی حالت بھی معتبر نہیں صرف بیوی کی حالت بھی معتبر نہیں دونوں کی حالت دیکھیں گے اگر دونوں تنگ دست ہیں پھر تو بیوی بی کو جو تنگ دستوں کا نفقا وغیرہ ہوتا ہے وہی وہ دیا جائے گا سمجھ میں آیا بھائی وہ خامن کے ذمہ ہوگا اور اگر دونوں مالدار ہیں تو کس قسم کا خرچہ دیا جائے گا مالداروں والا اور اگر دونوں میں سے ایک مالدار ہے ایک غریب چاہے جو بھی مالدار ہو جو بھی غریب چاہے خامن مالدار ہے بیوی بی غریب گھرانے سے ہے یا بیوی بی مالدار ہے خامن کیا ہے تنگ دست ہے دونوں صورتوں کے اندر اب نہ مالداروں والا نفقا آئے گا نہ تنگ دستوں والا نفقا بلکہ متوسط نفقا آئے گا خامن چاہے غریب کیوں نہ ہو لیکن بیوی بی مالدار گھرانے کی ہے تو کس قسم کا نفقا دینا پڑے گا متوسط درجے کا اسی لیے کہا یوتا بروزال بھی خالی ماں اس کا اعتبار کیا جائے گا ان دونوں کی حالت کے پر سرن کان الزوج او مو سرا تنگ دست خوشحال ہو اس کا خامد یا تنگ ہو فہی نم تن آتمن تسمن تسلیمی نفسیا ہتا ماہرہ فلاح نفقا بس اگر عورت رکی رہی من تسلیمی نفسیہ اپنے نفس کو سپرد کرنے سے اپنے نفس کو خامن کے سپرد نہیں کرتی یعنی خامن کو صحبت نہیں کرنے دیتی حتی یعطیہ مہرہ یہاں تک کہ خامن اسے اس کا مہر دے دے عورت کہتی ہے بھئی پہلے مہر میرے حوالے کرو پھر مجھے ہاتھ لگانا اب وہ مراد مہر معجل ہے جو دیا جاتا ہے ہمارا نا عموماً نکاح میں پہلی مرتبہ بیوی بی کے پاس جب انسان جاتا ہے ہر علاقے میں ہوتا ہے کچھ نہ کچھ تحفے کے طور پر جو چیز وغیرہ دی جاتی ہے وہ مہر معجل ہے بھائی تو بیوی بی کہتی ہے بھائی مہر معجل تم نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا بھائی مہر معجل تو دو مجھے بھائی سب دیتے ہیں اپنی عورتوں کو تو اس وقت تک میں تمہیں اپنے قریب بھی نہیں آنے دوں گی تو کیا یہ عورت نافرمان ہوئی کیا اس کو اب نفقا نہیں دیں گے کہتے ہیں نہیں بھائی یہ تو اپنے حق کو طلب کر رہی ہے یہ نافرمان نہیں لہٰذا اس کا بھی نفقا کس کے ذمہ ہے خامن کے ذمہ ہے بھائی مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی فعین تسلیمی نفسیا پس اگر وہ رکی رہی اپنے نفس کو سپرد کرنے سے مہ رہا تاکہ یہاں تک کہ خامند اسے اس کا مہر دے دے فلا ہن تو اس عورت کے لیے کیا ہے نفقا ہے خامند پر کیونکہ یہاں کوتاہی کس کی طرف سے آئی ہے خامند کی طرف سے تو عورت کی طرف سے کوتاہی نہیں ہے تو اسے نفقا ملے گا وہ نشت فلاں نفقت اللہ حتعود الا منزلی ہی اور اگر اس نے نافرمانی کی ناشا کا معنی ہے نافرمانی کرنا زیادتی کرنا بھائی دیکھو عورت کے لیے ضروری ہے اس عورت کا نفقا خامن کے ذمے ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اس کے لیے روک رکھا ہے اس کے گھر کے اندر بھائی اپنے آپ کو کیا کیا ہے اس کے لیے روک رکھا ہے تو خرچہ خامن کے ذمے ہے اب بھائی اب اگر یہ عورت بغیر اجازت کے خامن کے گھر سے چلی جاتی ہے مثلا اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی بلا اجازت کے چلی گئی بھائی تو یہ ناشزہ ہے یہ کیا ہے ناشزہ ہے نافرمان ہے اس کا خرچہ خامن کے ذمے نہیں ہے یہاں تک کے واپس آ جائے کیونکہ یہاں اس نے اپنے آپ نے نفس کو خامن کے لیے نہیں روکا تو یہاں جو آ... کوتا یا یوں کہ طرف سے آیا عورت کی طرف سے آیا کہ وہ چلی گئی یہاں سے تو اب اس کو نفقا نہیں ملے گا بھائی تو کہتے ہیں وہ ان نشت اور اگر عورت نے نافرمانی کی فلاں نفقت لا تو اس کے لیے نفقا نہیں ہے حت علا منزل ہی یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اس کے گھر میں بھائی وہ انکانتا فلاں طلحہ صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے ایک صغیرہ کے ساتھ نکاح کیا بھائی صغیرہ کے ولی نے اس شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا تو کیا اس صغیرہ کا نفاقہ خامند پر ہوگا یا نہیں کہتے نہیں بھائی عورت کا نفاقہ خامند پر اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو روکے رکھتی ہے اس کے لیے اس کے گھر میں بھئی لیکن یہاں پر بھائی وہ صغیرہ ہے اس کے ساتھ صحبت ہو نہیں سکتی جب صحبت نہیں ہو سکتی تو مانیہ کس کی طرف سے آ گیا گویا کہ صغیرہ کی طرف سے مانیہ آیا لہذا اس کا خرچہ بھی خامند کے ذمے نہیں تو کہتے ہیں وہ انکانت صغیر تن اور اگر وہ اس کی بیوی جو تھی وہ ایسی صغیرہ تھی کہ لا تاؤ بھی کہ اسے نفع نہیں اٹھایا جا سکتا فلا نفقتا رہا تو اس کے لیے کوئی نفقا نہیں وہ ان سلمت علیہ نفس اگرچہ وہ سپرد کر دے اس اپنے نف کو اس کے اگرچہ وہ صغیرہ کیا کر دے اپنے نفس کو اس کے سپرد کر دے لیکن پھر بھی مانع تو موجود ہے بھائی نفس کو سپرد بھی کر دے لیکن اس کے ساتھ یہ تو اتنی صغیر ہے صحبت ہو نہیں سکتی مانع اس کی طرف سے آگیا صورت یہ ولی نے اپنے چھوٹے بچے کا نکاح کسی عورت سے کروا دیا عورت کبیرہ ہے بالغہ ہے اور بچہ چھوٹا ہے تو کیا اب اس عورت کا نفقا اس صغیر پر آئے گا اس کے مال میں سے ادا کیا جائے گا کہ نہیں کہتے ہاں بھائی اب اس عورت کو نفقا اس صغیر کے مال میں سے دلایا جائے گا وجہ یہ کہ صغیر وہ صغیر چھوٹا ہے وہ صحبت پر قادر نہیں ہے تو مانع کس کی طرف سے آیا صغیر کی طرف سے عورت کی طرف سے کوئی مانع نہیں ہے لہذا نفقہ اب ملے گا بھائی تو کہتے ہیں وہ انقان ذو جو صغیر اللہ اخدر علوطی اور اگر خاون چھوٹا ہے ایسا صغیر ہے جو قادر نہیں ہے وطی پر ولمر اتو اور عورت کبیرا ہے فلاحً نفقت ہی تو اس عورت کے لیے نفقا ہوگا اس صغیر کے مال میں سے وہی ذات اللہ قر جلمر عطا فلاحً و سخنا کان او باین بھائی کس عورت کے لیے نفاقا ہے کس عورت کے لیے نفقا وغیرہ نہیں نفاقا اور سکھنا کہتے ہیں بھائی جب کوئی شخص اپنی بیوی بی کو طلاق دے دے تو عزت کے اندر اس عورت کا نفقا اور اس کے رہائش خامند کے ذمہ ہے بھائی اس عورت کا نفقا اور رہائش کس کے ذمہ ہے کیونکہ اس نے خامن کی خاطر ہی تو اپنے نفس کو روک رکھا ہے اور کسی اور سے نکاح نہیں کر رہی عدت کے اندر تو یہ خامن کا حق خامن کے حق کی وجہ سے اس نے کیا کہ کی اپنے نفس کو روک رکھا ہے لہذا تو چاہے طلاق رجعی دی ہو چاہے طلاق بائن بھی ہو عدت تو اسی خامن کی وجہ سے ہے اس پر بھائی لہذا اب اس کو کیا دیا جائے گا نفقا بھی اور سکنا یعنی رہائش بھی تو کہتے ہیں وَإِذَا وَا تَلَّقَ الرَّجُلُ مْرَأَتَهُ جب طَلَاق دے دے کوئی شخص اپنی بیوی بی کو فلاحاً نفقہ تو اس عورت کے لئے نفقہ ہے سمجھے ہیں اور اسی طرح لبا کپڑے وغیرہ بھی وَالسُقْنَا اور رِحَائِش بھی ہے فِي عِدَّتِهَا اس عورت کی عِدَّت کے اندر رجعیاً کانا او بائناً چاہے وہ طلاق رجعی ہو یا بائن ہو وَلَا نَفَقَتَ لِلْمُت اور نفقا نہیں ہے اس عورت کے لیے کہ جس کا خامن اسے چھوڑ کر مر گیا یعنی جس کے خامن کا انتقال ہو گیا ہے اس عورت کے لیے نفقا نہیں ہے بھائی بھائی جس عورت کے خامن کا انتقال ہو جائے آپ نے پڑھا ہے وہ کتنا عرصہ عدت میں رہے گی چار ماہ دس دن تک عدت گزارے گی اب بھائی اس عورت کا نفقا خامن پر ہے یا نہیں خام کا تو انتقال ہو گیا یعنی اس کے مال میں سے اس کو دلایا جائے گا یا نہیں کہتے ہیں نہیں بھائی اب اس عورت کا نفاقا خاون پر نہیں, یعنی yes. نہیں دلایا جائے گا کیوں؟ کہتے ہیں، ye, کہ یہاں پر یہ, اس نے جو اپنے نف کو روکا ہوا ہے وہ خاون کی وجہ سے نہیں روکا ہوا حق, زوج کی وجہ سے نہیں روکا بلکہ حق شرا ہے مولانا شریعت نے حکم دیا ہے خامن کا تو کیا ہو چکا انتقال ہو چکا ہے یہ تو شریعت کا حکم ہے جس کی تو, تو یہاں جو احتباس ہے یعنی اپنے آپ کو روکنا ہے یہ حق شرع کی وجہ سے ہے حق زوج کی وجہ سے حق زوج کی وجہ سے ہوتا تو نفقا آتا لیکن حق شرع کی وجہ سے ہے تو یہاں اب نفقا نہیں آئے گا بھائی بھائی صاحب قدوری نے آپ کو بتلایا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کے لیے نفقا بھی ہے اور سکنا بھی ہے اس کی عدت کے اندر چاہے طلاق رجعی بھی ہو چاہے طلاق بائیں اور جو وہ عورت جس کا خامند فوت ہو جائے تو اس پر بھی عدت ہے لیکن اس کا نفقا خامند پر نہیں ہے یعنی اب خامند کے مال میں سے اس کا نفقا نہیں ہوگا بھائی کیونکہ مال تو اب ورثہ کا ہو چکا ہے نیز یہاں پر اس نے اپنے نقص کو روکا ہے لیکن یہ حق خامند کی وجہ سے نہیں روکا بلکہ حق شریعت کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو روکا ہے بھائی خامند کا تو انتقال ہو چکا وکل فرق منقیبل مرتن فلاں نفقت لَهَا اور ہر وہ ہر ایسی فرقت جو آئے عورت کی جانب سے بھی معاشی کسی گناہ کی وجہ سے فلا نفقت تو اس کے لیے کوئی نفقا نہیں ہے بھائی بھائی یہاں جو جدائی آئی تھی وہ خامن نے طلاق وغیرہ دی تھی تو نفقہ اس کو دیتے تھے لیکن اگر جدائی کا سبب کون بنے عورت بنتی ہے کسی گناہ وغیرہ کی وجہ سے تو اس صورت میں اس کو نفاقہ نہیں ملے گا مثلا بھائی آپ مثلاً خاوند کا دوسری بیوی سے ایک بیٹا تھا اس دوسری یہ تو یہ جو بیوی تھی اس شخص کی بیوی اس نے اس خاوند کا جو دوسری بیٹ, بیوی سے بیٹا تھا اس کے ساتھ صحبت کر لی سمجھ میں آیا اس نے اس کے ساتھ کیا کر لی صحبت کر لی تو اس شخص پر یہ عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئی حرام ہو گئی تو یہ فرقت جو آئی کس کی طرف سے آئی بیوی کی طرف سے آئی گناہ کی وجہ سے تو اب اس صورت کے اندر اس کو نفقا نہیں دیا جائے گا اس کا نفاقہ نہیں ہے خاون پر یہ مانا و کل فرقین جاقی مر اتی اور ہر ایسی فرقت جو عورت کی جانب سے آئے بیمار کسی گناہ کی وجہ سے فلا نفقت لہا تو اس عورت کے لیے کوئی نفقہ نہیں ہے اس لیے کیونکہ یہاں عورت نے گویا اپنے عورت اب یہ اس شخص کے لیے حرام ہو گئی تو یہاں پر عورت مانع کس کی طرف سے آیا عورت کی طرف سے بھائی اس نے گویا اپنے نفس کو اس شخص سے روک لیا بغیر حق کے بھائی و ان تل کہا تم مر تقط نفقت یہ ایک شخص نے اپنی بیوی بی کو طلاق دے دی اور طلاق کے بعد حجت کے اندر خاون پر نفقا ہوتا ہے لیکن بیوی بی مرتد ہو گئی اب مرتد ہوئی ہے تو کہتے ہیں اب اس کو نفاقہ نہیں ملے گا بھائی نفاقا نہیں بھائی یہ یاد رکھنا یہاں جدائی کس کی طرف سے دراصل آئی تھی پہلے خامن کی طرف سے خاون کی کی طرف سے پہلے ہی کیا آ چکی ہے جدائی تو یہاں عورت کی طرف سے جو مانے آیا لیکن اس کو کوئی اعتبار نہیں کیونکہ مانے پہلے کس کی طرف سے آ چکا ہے خامن کی طرف سے لیکن یہ جو عورت مرتد ہوئی ہے اس کو آپ جانتے ہیں جیل میں ڈالا جاتا ہے اس کو محبوس کیا جائے گا اور محبوسہ کا نفاقا خامن کے ذمے نہیں ہوتا لہٰذا چونکہ یہ محبوسہ ہو جائے گی اور محبوسہ کا نفاقہ خامن پر نہیں ہوتا تو کہتے ہیں وہ ان تل تم مرتدت اور اگر خامن نے اسے طلاق دے دی یعنی طلاق بائن سم مرتدت پھر کیا ہوئی مرتد ہو گئی سقاط نفقت تو اس کا نفاقہ ساقط ہو جائے گا خامن سے وہ ان مت کا نتی بنا جاؤ جی ہاں یہ بھائی ابھی بتلایا آپ کو اگر مانیہ کس کی طرف سے آئے عورت کی طرف سے آئے کسی معاشیت وغیرہ کی وجہ سے تو اس عورت کو نفقا نہیں ملے گا اب ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی طلاق بائیں اور طلاق بائنگ کے بعد اب عورت نے اس خاون کے بیٹے کے ساتھ جو دوسری بیوی سے تھا اس کے ساتھ کیا کر لی سہبت کر لی تو یہ عورت خاون پر حرام ہو گئی لیکن اس کے باوجود اسے عدت کے اندر نفقا ملے گا بھائی کہتے ہیں یہاں تو مانع عورت کی طرف سے آیا کہتے ہیں نہیں بھائی مانع عورت کی طرف سے آیا لیکن اس مانع کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ پہلے سے ایک مانع کس کی طرف سے آ چکا ہے خاون کو پہلے مانع آ چکا ہے خاون کی طرف سے تو اس مانع کا کوئی اثر نہیں پڑا تو لہذا اب طلاق کے بعد طلاق کے بعد اگر اس نے صحبت کی ہے تو اب اس کا نفقہ اس کو ملے گا ہاں اگر طلاق سے پہلے وہ صحبت کرتا تو مانے پھر کس کی طرف سے آتا عورت کی طرف سے پھر اس صورت میں اسے نفقا نہیں ملے گا یہ مانا وہ ان مت کا نتیبا جاؤ اور اگر عورت نے قدرت دے دی اپنے اوپر اپنے خاون کے بیٹے کو وہ ان مکانت اور اگر قدرت دے دی اب نظو اپنے خامد کے بیٹے کو من نفسا اپنی ذات پر ف انکان عبادت طلاق اگر یہ طلاق کے بعد تھا فلاحً نہ تو اس عورت کے لیے نفقا ہے وہ انکان قبل طلاق اور اگر یہ طلاق سے پہلے ہوا فلا نہ فقت تو پھر اس عورت کے لیے کوئی نفقا نہیں وہ عزا خبی ست المرفی دین انا رن پُر مع غیر محرم ان فلاں <تصفيق> کہتے ہیں جب ایزا خبی صط ایک عورت نے کسی کا دین دینا تھا اور ادانی کر رہی اس نے قاضی کے پاس جا کر اسے جیل میں ڈلوا دیا تو یہ محبوسہ ہوئی مولانا دین میں کیا اس کا نفقا ہوگا کہتے ہیں نہیں بھائی محبوسہ جو قید میں ہوتی ہے اس کا نفقا خامن پر کیونکہ مانے یہاں کس کی طرف سے آیا عورت کی طرف سے مانے آ گیا بھائی کیا وہ اس کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں وہ اضاف و بھی ست جب محبوس کر دیا گیا کسی عورت کو قید کر لیا گیا کسی عورت کو دین کے اندر او غصبہ رجلن یا اس عورت کو غصب کر لیے کسی آدمی نے یعنی اسے لے گیا عورت کو لے گیا قرہن اس کی مرضی کے خلاف بھائی زبردستی بھائی فضا بہ بس اس کو لے گیا او حجت غیر محرمی یا, یا عورت اس عورت نے حج کیا یعنی حج پر گئی غیر محرم کے ساتھ فلا نفق طلحہ تو اس کے لیے بھی نفقا نہیں بھئی ایک شخص اور شخص اس کو پکڑ کر لے گیا اس کی مرضی کے خلاف پھر بھی اس کے لیے نفاقہ نہیں ہے بھئی کیوں نہیں نفاقا عورت کا دخل تو نہیں ہے اس میں کہتے ہیں بھئی خامن کا بھی دخل نہیں ہے اور تو یہاں مانے آیا اور اس مانے کے اندر چونکہ خامن کا کوئی دخل نہیں لہذا عورت کو نفقا نہیں ملے گا عورت کو نفقا ہاں مان خاون کی طرف سے آئے پھر عورت کو نفاقہ ملتا ہے اور یہاں مان خاون کی طرف سے آیا تو مانیہ تو آ گیا اور خاون کا تو اس میں کوئی حصہ نہیں ہے لہذا اب کیا ہوگا عورت کو اس کا نفاقا نہیں ملے گا یا وہ عورت غیر محرم کے ساتھ حج کے ساتھ حج پر چلی گئی تو بھی اس کے لیے نفاقہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پر مانیا کس کی طرف سے آ گیا عورت کی طرف سے وہ عیدا مرزت منزل فلاحن نہ پکا اور اگر عورت بیمار ہو گئی اپنے خامن کے گھر میں فلاحن نہ اس کے لیے کیا ہے نہ ہے بھائی یہاں پر بھی مانے آیا وہ صحبت نہیں کر سکتا لیکن اس میں یہ لیکن یہ مانے چونکہ اللہ کی طرف سے آیا ہے لہٰذا آپ کی عورت کو کیا کیا جائے گا اس کا نفقا دیا جائے گا تو اس میں نفقا ساقط نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کی طرف سے مانے آیا ہے بھائی وسوخ رضو على جی نفق تو خادمہ اضا کا اور مقرر کیا جائے گا خاون پر اس عورت کے خادم کا نفقا ازا کا نموسرن جب کہ وہ خوشحال ہو یعنی مالدار ہو بھائی اگر خاون مالدار ہے تو بیوی کے خادم کا نفقہ بھی کس کے ذمہ ہے خاون کے ذمے ہے ولاسو فرضین اور مقرر نہیں کیا جائے گا ایک خادم سے زیادہ کے لیے ایک خادم سے زیادہ کا نفقہ خاون پر واجب مقرر نہیں کیا جائے گا وَعَلَيْهِ أَن يُسْكِنَهَا فِي دار اور خاون پر واجب ہے کہ وہ ٹھہرائے اپنی اس بیوی کو فی دارن مفردن گھر کے اندر ایسا علیحدہ گھر لئی صفی احد من اہلی ہی جس میں کوئی ایک بھی نہ ہو خاون کے گھر والوں میں سے اللہ انتخارہ ظال کا مگر یہ کہ عورت اس کو اختیار کر لے یعنی خاون کے گھر والوں کے ساتھ رہے پھر تو ٹھیک بھائی خاون پر عورت کے لیے رہائش مہیا کرنا ضروری اور اس کے لیے علیحدہ گھر دے گا ایسا گھر جس کے اندر خاون کے گھر والوں میں سے کوئی بھی نہ ہو والدین بھی نہ ہو بہن بھائی وغیرہ کوئی بھی نہ ہو کیونکہ اس عورت کا حق ہے لیکن پھر اس میں تفصیل یہ یاد رکھیے کہ اگر خامن اسے گھر کے اندر ایسا کمرہ دے دیتا ہے جو اس عورت کے قبضے میں ہے اس کے پاس ہی اس کی چابی رہتی ہے کوئی اس کے اندر اس کی مرضی کے خلاف آ جا نہیں سکتا جب گھر کے اندر ایسا علیحدہ کمرہ دے دیا تو عورت کا حق ادا ہو گیا اب وہ علیحدہ گھر کا مطالبہ نہیں کر سکتے سورج سمجھ میں آ گئی تو اس سے بھی حق ادا ہو گیا بھائی مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی تو کہتے ہیں اَنْ اور پر واجب ہے کہ گھر میں نہ ہو مگر یہ کہ وہ عورت یہ پسند کر لے یعنی وہ اختیار کر لے اس کے گھر والوں کے ساتھ رہنا والد زوجی ایں یمنع والدیھا و ولدھا من غیرہ و اهلھا من دخول علیھا اور خاوند کے کا یہ حق ہے خامن کے لیے جائز ہے وہ خاوند روک سکتا ہے اس بیوی کے والدین اسے ملنے آتے ہیں اس گھر کے اندر خاوند منع کر سکتا ہے کہ اس گھر میں نہ آؤ اس عورت کا پہلے خامن سے کوئی بیٹا ہے وہ اسے ملنے آتا ہے خاوند اسے روک سکتا ہے اسی طرح اس کے اور رشتہ دار آتے ہیں بیوی بی کے پاس ملنے بیوی بی کے تو خامن ان کو روک سکتا ہے کیونکہ یہ گھر اس کا خامن کا گھر ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے ان سب کو اس کے اندر آنے سے روک سکتا ہے ولی زو اور خامن کے لیے جائز ہے والی دہا کہ وہ روک دے اس عورت کے والدین کو وہ والدہ مینغیر اور اس عورت کے بچے کو مینغیر جو اس خامن کے علاوہ سے ہے یعنی پچھلے خامن سے ہے اس کو روک دے وہ اہلا اور اس عورت کے جو اہل ہیں یعنی جو رشتہ دار وغیرہ ہیں ان کو روک سکتا ہے مینت دو پھول اس پر داخل ہونے سے یعنی اس کے پاس آنے سے روک سکتا ہے ولام نام مینن نظر علیحا ولامن کلاما فی عئی وقتاً اختاف فی عئی لیکن وہ خاون ان کو روک نہیں سکتا مینا نظر علیہ اس کی طرف دیکھنے سے غلامن کلام ہی محا اور نہ ان کو اس کے ساتھ بات چیت کرنے سے فی عئی وقت اختارو کسی بھی وقت کے اندر جسے وہ پسند کریں یعنی وہ جب بھی اس کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں اس سے نہیں روک سکتا گھر میں آنے سے روک سکتا گھر کے اندر نہ آؤ سمجھ میں آئی بات تفصیل علماء نے لکھی ہے اس سلسلے میں بھائی ہاون کا بیوی پر بہت زیادہ حق ہے بھائی سمجھ میں آئے آپ نے بھی پڑھا ہوگا حادیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ خاون کو کیا کرے سجدہ یہ اگر جائز ہوتا تو بیوی کا خاون کے لیے سجدہ جائز تھا اور کسی کے لیے نہیں بھائی اتنا حق ہے خامن کا جی اور اس کے والدین وغیرہ ملنے آتے ہیں تو کہتے ہیں ہفتے میں ایک مرتبہ اسے بیوی بی کو جانے کی اجازت دے گئی بیوی بی ہفتے میں ایک دفعہ والدین سے ملنے جا سکتی ہے یا وہ اس کے پاس آ سکتے ہیں باقی رشتے داروں کے پاس سال میں ایک دفعہ جا سکتی ہے یا وہ اس کے پاس آ سکتے ہیں اس سے زائد کو خامن روک سکتا ہے مسئلہ شرعی مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی تفصیل میں تفصیل بیان کر رہی بھئی تو ایک ہفتے میں ملاقات کے لیے جا سکتی ہے ہاں یہ ہے خامن زیادہ دیر نہ ٹھہرنے دے سمجھ آئے مل کر پھر آ جانا جلدی بھائی یا اس کے والدین آتے ہیں تو بعض اقوال یہ بھی آئے ہیں کہ والدین کو آنے سے روک نہیں سکتا خاون والدین ملنے آئے ہیں تو وہ آئیں گے اور ملیں گے اس کے ساتھ ہاں خامن ان کو قیام کی اجازت نہ دے یہ اس کی مرضی ہے کہ یہاں قیام نہیں کر سکتے ملو بیٹھو جتنی دیر بیٹھنا ہے اور پھر چلے جاؤ یہاں رات گزارنے کی اجازت نہیں یہ کر سکتا وہ اور اس کی طرف دیکھنے اور بات چیت سے بھی منع کر سکتا جس وقت وہ پسند کریں بات چیت کرنا دیکھنا وہ کر سکتے ہیں مرا آتی ہی اور جو تنگ دست ہوا اپنی بیوی بی کے نفقے پر لم یو فرق بے ان دونوں میں جدائی نہیں کروائی جائے گی بھائی خام بڑا ہی تنگ دست ہو گیا بیوی بی کا نفاقہ بھی نہیں ادا کر سکتا تو کیا ان دونوں میں جدائی کروا دی جائی کر نفقا ہی نہیں دے سکتا کہتے ہیں نہیں بھائی نفقا نہ ہونے کی وجہ سے جدائی نہیں کروائی جائے گی البتہ عورت سے کہا جائے گا کہ تو خامن کی طرف سے قرضہ لیتی رہے یعنی کھانے پینے ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ منگواتی رہے اور وہ قرضہ کس کے ذمے پھر شمار ہوگا خامن کے ذمے ہوگا وہ ادا کرے گا تو کہتے ہیں وہ من آ سوراب نفقتی آتی اور جو تنگ دست ہو گیا اپنی بیوی بی کے نفقے پر لم یو فر رقبۂ نہ تو ان دونوں میں جدائی نہیں کروائی جائے گی وہ قال اللہ اور عورت سے کہا جائے گا اس تدینی علیہ ہی کہ تو دین طلب کرتی رہے اس پر یعنی قرض لیتی رہے اس پر یعنی ادھار چیزیں منگواتی رہ وَإِذَا غَابَ الرَّجُلُ وَلَهُ مَالٌ مال يَدِ یدی رجلی بِهِ یدی فَرَضَ الْقَاضِي سورت مسئلہ یہ بھائی ایک شخص غائب ہو گیا چلا گیا کہیں پتہ ہی نہیں کدھر گیا ایک آدمی نے کہا بھائی وہ میرے پاس مثلاً ایک لاکھ روپے رکھوا کر گیا ہے کیا اعتراف کر رہا ہے خود کے میرے پاس اس نے کیا کیا ہے اپنا مال رکھوایا ہے یہ آدمی مال کا بھی اعتراف کر رہا ہے اب اس کی عورت نے مطالبہ کیا نفقے کا اور وہ شخص یہ بھی تسلیم کرتا ہے یہ عورت واقعی اس کی بیوی ہے تو اب اس مال میں سے قاضی اس عورت کے لیے نفقا مقرر کر دے گا کہ اتنا اتنا اس کو دیتے رہو مدت کے اندر بھائی سمجھ میں آیا بھئی؟ تو کہتے ہیں بھائی غابر رجولو جب کوئی شخص غائب ہو گیا بلا مال انفیتی رجلی یا تریف بھی اور اس کا کچھ مال تھا ایک ایسے آدمی کے قبضے میں یا تریف بی جو اس مال کا کیا کر رہا ہے اعتراف کر رہا ہے وب اور اس عورت کے بیوی ہونے کا بھی اعتراف کر رہا ہے فرض القازی فی داری کل مالی نفقت الغ تو مقرر کر دے گا خاضی اس مال کے اندر اس غائب شخص کی بیوی کا نفقا وہ اولادی غاری اور اس شخص کی نفقا وہ بھی مقرر کر دے گا وہ ہی اور اس کاون کے والدین کا نفقا بھی اس میں سے کیا کر سکتا ہے مقرر کر سکتا ہے کیونکہ ان سب کا نفقا اس شخص کے ذمے واجب ہوتا ہے تو وہ قاضی مقرر کر دے گا ویا خزمینا کفیل بہا اور عورت سے لے لے گا کوئی کفیل بہا اس نفاقے پر کیا کرے گا قاضی کفیل لے لے گا پہلے اس عورت سے قسم لی جائے گی بھائی کہ قسم اٹھاؤ وہ تمہیں نفاقہ پیشگی دے کر نہیں گیا کہیں ایسا نہ ہو خامن اس کو کیا کر چکا ہے پیشگی پورا نفاقہ دے کر گیا ہے کہ یہ لو بھئی میں چھ مہینے بعد آؤں گا یہ چھ ماہ کا سارا نفاقہ لو تو عورت سے قسم دی جائے گی اس بات پر جب وہ قسم اٹھا لے کہ مجھے وہ پیشگی نفاقہ نہیں دے کر گیا تو اب قاضی اس کا حصہ مقرر کر دے گا اور اس عورت سے کوئی ضامن بھی لے لیا جائے گا اس نفاقے پر زامین بھی لے لیا جائے گا مولانا کہ ہو سکتا ہے وہ پہلے دے کر جا چکا ہو ہو سکتا ہے اس نے پہلے سے طلاق دے دی تھی اور اس عورت کی عزت گزر چکی ہے کسی کو پتہ نہیں ہے لیکن یہ تو اس سے بائنا ہو چکی ہے لہذا اس کا تو اس پر نفاقہ آتا ہی نہیں تو لہذا احتیاط اسی میں بہتری اسی میں ہے کہ اسے ایک زامن لے لیا جائے ضمانت دے گا جو ان چیزوں کی اور آ کر اگر بعد میں اس کی بات مخالف نکلتی ہے تو پھر کیا کیا جائے گا اس کفیل سے اس مال کو واپس لیا جائے گا اور وہ کفیل پھر اس عورت سے واپس لے گا تو کہتے ہیں لے لے بھائی اس عورت سے قاضی اس نفقے پر کوئی زامین وہ اس سے لے لے گا وَلَا فی مال اللہ لہا اللہ اچھا بھائی قاضی نے بیوی بی کا نفقہ بھی مقرر کر دیا اس کے مال میں سے چھوٹے بچوں کا بھی نفاقا مقرر کر دیا اور اس کے والدین کا بھی نفاقا مقرر دیا. کیا ان کے علاوہ بھی تو اس کے کچھ قریبی رشتہ دار ہیں لیکن بڑے غریب اور تنگ دست ہیں کیا ان کا نفاقہ نہیں مقرر کر سکتا قاضی کہتے ہیں نہیں بھائی ان کا نفاقا قاضی مقرر نہیں کر سکتا یہ مانا والی نفقت فیمال غائبی اور فیصلہ نہ کرے نفق کافی غائبی غائب شخص کے مال کے اندر اللہ لہا اولائی انہی لوگوں مگر انہی لوگوں کے لیے سمجھ میں آیا بھائی کیونکہ وہ غائب ہے تو قاضی کو غائب کر قزا الغائب تو درستی نہیں ہے لیکن یہاں چونکہ ان لوگوں کو کی زندگی کے لیے نفاقہ ضروری تھا اس لیے یہاں ان میں تو اجازت دے دی گئی باقیوں کا نفاقہ تو اس پر واجب بھی نہیں ہے تو وہ قاضی اب فیصلہ نہیں کر سکتا اس پر اس کو مقرر نہیں کر سکتا وہ ادا فضل قاضی لہابی نف قطل آثار صورت مسئلہ یہ عورت کا خاون اسے نفاقہ نہیں دے رہا تھا وہ قاضی کے پاس چلی آئی قاضی نے اس پر نفاقہ مقرر کر دیا لیکن ان دنوں وہ شخص تنگ دست تھا تو نفاقہ بھی کس قسم کا مقرر کیا تنگ والا غریبوں والا جو کم مال اس پر مقرر کیا پھر مولانا کچھ عرصے کے بعد خاوند کو مال حاصل ہوا مالدار ہو گیا کاروبار وغیرہ بہترین چل پڑا اس کا گئے اب عورت کہنے لیکن اب پھر وہ عورت کو وہی خرچہ دے رہا ہے سمجھ میں آیا بھئی وہ جو غربت کی حالت میں دیا کرتا تھا افلاس کی حالت میں وہی وہ دے رہا ہے عورت پھر قاضی کے پاس آگئی تو قاضی تو ایک دفعہ فیصلہ کر چکا ہے نفقے کا کیا آپ پھر اس کے لیے خوشحالوں والا نفقہ مالداروں والا نفقہ مقرر کرے گا کہتے ہیں ہاں بھئی اب کیا ہے حضر جو تھا وہ ختم ہو چکا اس وقت ہم نے دستوں والا نفقہ کیوں مقرر کیا تھا کیونکہ کی عوضر تھا وہ شخص خود تنگ دست تھا اب عوضر جاتا رہا اب کونسا نفقہ مقرر کر دیا جائے گا مالداروں والا تو کہتے ہیں وہ اذا قضل قاضی لہا بنفقت الاعصاری جب فیصلہ کر دیا قاضی نے اس عورت کے لیے تنگ دستی کے نفقے کا سمہ اعصارا پھر یہ شخص مالدار ہوا فخا سمت کو بس اور اس کی بیوی نے اس کے ساتھ خصومت کی جھگڑا کیا تم ماما لہا نف تو قاضی پورا کر دے گا اس عورت کے لیے نف قتل مالدار کے نفقے کو اس کے لیے پورا کر دے گا یعنی اب اس کا فیصلہ کر دے گا وہ ادا موت مدتن اچھا سورت یہ ایک عورت ہے اس کو خامن نے کافی عرصے تک نفاقہ نہیں دیا اب یہ جو عورت نے قاضی کے پاس آئی اور نفقے کا مطالبہ کیا تو کیا گزشتہ ایام کا نفاقہ بھی اس کو دلایا جائے گا کہتے ہیں نہیں بھائی جو دن گزر چکے ان کا نفاقہ عورت کو نہیں دلایا جائے گا وہ دن گزر چکے مولانا ہاں اگر قاضی نے پہلے فیصلہ کیا تھا تو یاد رکھیے نفاقہ عطیہ ہے کس کی طرف سے خاون کی طرف سے عطیہ ہے تو لہذا اگر قاضی نے فیصلہ کیا تھا پہلے یا خاون اور عورت میں صلح ہوئی تھی باقاعدہ نفقا طے ہوا تھا تو ان دو صورتوں کے اندر اب گزشتہ یام کا نفقہ بھی دلایا جائے گا کیونکہ قاضی کے فیصلے یا ان دونوں کی آپس کی رضامندی کی وجہ سے وہ واجب ہو چکا ورنہ تو یہ عتیہ ہے واجب ہی نہیں ہے لہذا خامن پر گزرتا ایام کا نافاقہ دینا ضروری نہیں وہ اذا مدت مدۃ لم ينفق الزوج لم ينفق الزوج علیھا اور جب اسے کچھ مدت گزر گئی کہ جس کے اندر خرچ نہیں کیا خامن نے اس بار وطالبته بذالک اور مطالبہ کیا اس سے اس بارے اس کا اس نفقے کا عورت نے فلا شی الحا تو اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے فرض مگر یہ کہ قاضی نے اس کے لئے نفقہ مقرر کیا ہو یعنی اگر پہلے مقرر کیا تھا جب ایک دفعہ مقرر کر دیا آپ جتنی مدت گزری ہے وہ بھی دینا پڑے گا بھائی کیونکہ پہلے قاضی نے کیا کر دیا تھا مقرر کیا تھا تو درمیان والی مدت کا دینا پڑے گا اوسالحت زوجا علام مقدار یہاں یا اس عورت نے صلح کی تھی اپنے خامد کے ساتھ اس نقق کی مقدار پر دونوں باہم کیا ہوئے تھے راضی ہو گئے تھے خامن نے کہا تھا ہر ہفتے کا یا ہر مہینے کا میں تمہیں اتنا خرچہ دیا کروں گا تو اب اس صورت کے اندر بھی گزشتہ عیام کا دیا جائے گا فَيَقْزِي بِنَفَقَتِ مَا <مَزَا> تو اگر قاضی نے پہلے اس کے کے اس اس وقت زمانے کے نفقے کا مزہ جو کہ گزر چکا ہے وہ اس کو دلا دیا جائے گا فَإن مَاتَ الزوج بَعْدَ مَا قَادَ عَلَيْهِ صورت مسئلہ یہ عورت نے عورت قاضی کے پاس چلی گئی قاضی نے اس کے لیے نفاقا مقرر کر دیا خامن پر کہ اتنا نفاقا دو گے تمہاں اس کو ہر ہفتے میں یا ہر مہینے کے اندر پھر اس کے بعد اس فیصلے کے بعد کئی مہینے گزر گئے اور خامن نے ادائیگی نہیں کی اور ابھی ادائیگی نہیں کی تھی, تھی کہ اسی دوران پھر اس کا انتقال ہو گیا تو کئی مہینے گزر گئے ہیں اور اس عورت نے نفاقہ نہیں پایا اور قاضی کیا کر چکا تھا اس کا تو فیصلہ تو کیا اب یہ دلایا جائے گا کہتے ہیں نہیں بھائی کامن کا انتقال ہو گیا یہ جو نفاقہ کیا ہے یہ تو عطیہ ہے اور عطیہ موت کے ساتھ کیا ہو جایا کرتا ہے ختم ہو جاتا ہے جب کیونکہ اس پر قبضہ نہیں ہوا تو موت پر یہ ختم ہو گیا قبضے سے پہلے ہی موت آ گئی کہتے ہیں مَا تَزَّوجُ مَا عَلَيْهِ اگر بعد کے جب جب فیصلہ کر دیا کہتےس پر مذہب شہور گئے ہو جائے گا ثاقب ہو جائے گا وہقت صنطین صورت مسئلہ یہ ایک خامن نے عورت کو پیش کی ہی چھ ماہ کا یا سال کا نفقا دے دیا پھر ابھی یہ سال پورا نہیں ہوا تھا کہ نہیںانس یا بیوی میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا تو کیا وہ جو نفاقہ تھا وہ واپس لیا جائے گا سمجھ میں آئی بات ہوئی مثلا خامن کا انتقال ہو گیا تو اب وہ رسا کیا اسے واپس لے سکتے ہیں کہ بھائی خاون کا انتقال تو کتنے عرصے میں ہوا چار ماہ میں ہو گیا یا چھ ماہ میں مثلاً ہو گیا اور اس نے تمہیں سال کا خرچہ کیا تھا تو یہ چھ ماہ کا خرچہ تو ٹھیک ہے اس پر پڑھتا تھا یہ آپ نے استعمال کر لیا اور اب اگلے جو چھ ماہ ہیں وہ تو خامن پر آپ پڑ چکے ہیں کہ متوقع انہا کا جس عورت کا خاون کا انتقال ہو جائے تو اس کو اس کے مال میں سے نفقا نہیں ملے گا تو یہ نفاقہ اب تمہارا حق نہیں بنتا یہ واپس لا جمع کروا دو مال وراثت میں اب شمار کریں گے سمجھ یہ بیوی مار گئی اس مدت کے اندر تو خامن کیا اب اس کے مال میں سے وہ نفکا واپس لے سکتا ہے کہتے ہیں نہیں بھائی یہ عیا تھا اور موت کے ساتھ یہ جب اس پر قبضہ کر لیا گیا اور موت آ گئی تو اب اس کے اندر واپسی کی کوئی صورت نہیں ہے یہ پختہ ہو چکا کہتے ہیں وہ ان اسلفا اسلفا کا مانا پیشگی دینا وہ ان اسلفا نفا تھا اور اگر خامند نے اسے پیشگی دے دیا ایک سال کا نفا پھر مر گیا خامند ماتا یہ نہ تو میں نے خامند مر گیا نیچے لکھا ہوا ہے آہا ان دونوں میں سے کوئی ایک مر گیا چاہے خامند مرے چاہے بیوی مرے لم ترجامین منها شہید تو واپس نہیں لے سکتا اس کوئی بھی چیز وقال محمد الرحمہ اللہ اور ماں محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یو تصولہ فقۃ ماں مزہ و ماں بقی علی کی کہ شمار کیا جائے گا حساب لگایا جائے گا اس عورت کے لیے گزشتہ ایام کے نفق کا وماں بقی علی زوج اور ما بقیہ کس کے لیے ہوگا کا ہوگا یعنی جتنی مدت گزر چکی ہے وہ نفاقہ اس کاٹ کر کاٹ لیں گے وہ اسے واپس نہیں لیں گے اور باقی سارا کیا کر لیں گے اس سے واپس لے لیں گے چلیے بس مولانا ہدا المرام اللہ عالم حقیقت القلام